سرکار چیار منت بھی کر کے کا سبحان اللہ نو اجازت ہے میں سرکار کو اجازت لے لیے اجازت ہے میں دونوں شیر پڑھ لوگ ذرا آواز پڑھو پتا لگ پیار گج وج کے گج وج کے مدینے والے ددکے دل ذرا گج وج کے سلام یا رسول اللہ Sallam alaikum محبت میرا نظر آپ بھی آخنے خوش بیٹھے ناراض بیٹھ میں کو ہاتھ جوڑنا ترا خوش ہو کے نبی کا نام بلند کرنے اللہ کا نام بلندی اللہ سلام لیں گیا ہبی بلا یاد منارے وہ یاد لئی جینات سجائی تک دے رہے نبی جدار تشریف لائی سجنا بدلی رحمتی مفل چھائی ہوئی فلاٹی جنا کی آکار لائی जिन ना तो मैं बढ़नी मेहरबानी करो ना पढ़ा पे इनशाला बंद सुने नीता गुलाम नहीं असा उन्हला محمد اقبال صاحب کرا جس بال بنے جی د ایسا میٹھا میٹھا کسے دا کلام نہیں لمنا سلا انہ لال لمنا سلام سلام کویا نماز کا ٹائم کرنا بھی اشارہ پیا کرنا تے میرے پیر حسین ذرا ویس کے نماز پڑی کر دل والی تکتی جو صاف ہوئی पिछे हुचे नीति सोच गेड़ी फिर एिया मिलना इमाम नहीं ہاتھوں بلند کر جی سمجھ آ جی لو میں جنو لال سلام نہیں ذرا ہاتھ میں جنڈت بڑا انہ لم سلام نہیں ذرا موہی بول پو جا بندہ سونے نہیں گزارش جناب محترم حضرت مولانا، استاد ام بھی کرا دشمن پتا لگے نبی او سونے نبی والا پانی صحابی تلے نان دے لوب تلے نان من مرادو جہ نبی وضو والا پانی لو آبے تلے نہیں منجن دیں بلا کپڑا ہاں اپنے آپ دی شور پہ نار تکبیر ہاتھ بلند کر کے دور نا نار تک نار رسال زندہ با کا سلطان حسین ابن علی ہے تارائن کا سلطان حسین ابن علی ہے منہ بولتا قرحان حسین ابن علی ہے ویسے تو مسلمان کی پہچان ہے پر کلمہ پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے سبحان اللہ یار الحمد لله الحمد لله الذي زيننا بالجين بحبيبه ف مال سر رسولی و خا of بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين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 شوق نال محبت نال بلندیا حبی جنوں درواق آچی آواز نہ پڑے تے باقی خاموش رہو تو السلام علیک یا یا اللہ پالا آل کوا صاب کیا سی ویا ما کا نو سامعین نے محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حالک کیناتی ہمدو سنا قائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ شریف کے اندر درود شریف دالہ دلانہ پیش کرنے تو بعد آج زانا فریاد ہے کہ مولا تعلیٰ ہر شر ہر فتنے توں اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجا عطا فرماوے اس محفل شریف دے بانی نظرات جنہوں نے اس محفل پاک نجایا اہتمام فرمایا مولا سونا بانییا نے محفل حاضری نے محفل دی حاضری اپنی بار گاہ قبول فرما کے عظیم متا فرما میں اینو یار تھوڑا جہا بہتر کرو تک ٹھیک چلتا رہا میری واری آئی خراب ہو گیا پتا نہیں کی مسئلہ ہے ساؤنڈ میرے نال موضوط انتہائی اہم اور نمہ تیار کر کے لایا سی لیکن تھوڑے ذوق نڈے مجمے نک کے نہ میں اتنے بیٹھے بیٹھیا یا اپنا موضوع تبدیل کر دیتا سننے والوں ذوق نہ آئے اور گل یاد رکھا جی دین اسلام اے او عظیم نظام ہے او عظیم مذہب ہے اور اس پورے نظام دے اندر یعنی اس پورے نظام کی جڑی گفت و شنید ہے وہ نہ نا زور نال سنائی جا نہ نا زور نال سنی جا سُنا محبت نال سنے سنا محبت نال تصا سارے ڈرے بیٹے ہوگا بھائی جی میں سارا کا مائ کرزہ د بھی پریشان ہوئے بیٹھے ہو ساؤنڈ بھی پریشان ہوئے کڑے سارے جلسے دے پریشانی خیر پریشان نہ ہو وہ اگر تو دل نہیں سنن تے, تے مت سمجھا جی میرے کو آلو ٹماٹر کی ریڑی ہے تسا نہیں لینے تے خراب ہو جان گے تو میں بیچ کے ہی جان میرے کو خراب ہونے والا سودا ہے ہی نہیں توجہ ہے نا میرے کو خراب ہونے والا سودا نہیں ہے تھی نہیں سنو گے اور امت مستفا بڑی پیاسی وہ جہے سننے والے ہون گے میں انہوں نے سنا لوا گا میں اتھے میںمنل ایک گل کر دمنل ایک گل کر کرنی نہیں چاہیے لیکن صرف اور صرف تھوڑی بیداری واسطے کر رہے ہیں تھوڑے ایس جلسے دی خاطر میں نماز لاہور پڑائیے اس دا میں گھروں لاہور آ گیا اور عید دی نماز پڑھا کے یہ تھوڑے اندر بھی شاید روٹین دستور گا کہ جدوں کوئی فوت ہو جاوے مر جائے ان کی پہلی عید آئے تو مہمان زیادہ آسمے کو چار پانچ مہینے پہلے میرا نوجوان بھائی فوت ہوا ہے یہ سارے درویش جانتے انہوں دی پہلی عدی مہمان آدھے رہتے رہے رہ رہے, رہے, لاہور بیٹھا لیں گل سمجھا جائے میں گھر چڈ کے اتور بیٹھا دین دی تبلیغ خاطر بیٹھا رہا پھر تقریر دی تیاری سفر وکھرا یہ گل کر رہا کہ ساڑی قوم آدھی ہے یار مولوی تو ویلے نے ویلیاں کاندے نے کردے کی نے ای بڑے سوکھے نے پر اس جلسے کی تلسے کی خاطر میں پچھا سارے معاملات چیڈی بٹ افر بھی کر کے آیا تو میں ہو چہرے ویخن آیا میرا کوئی مقصد نہیں میری روٹی بھی اتنے لبھی پیسے بھی لبتے نے ہر شے لبھی ہے جی میں کول آیا نا تو تھانوں کو چار گلا سنا واسطے تو تسا پہلے ہی ناراض ہوئے سب مول میں کی تساں کی سننا روکھا راگ سب نا مرے بندہ نہیں جی بندہ راگ سب نا پتا لگا بیٹھے یہ تھانوں پتا ہونا چاہیے دے فضل و کرم دلال. چشتیاں کا خون ٹھڈا نہیں اپنا خون بھی تتا لہو والوں پسند کرتے قوم اگو مری پی ہو تو بولے بھی آدمی نے بھائی ات مری قوم نو کی آخنا ہے مجھ دے کے مرلی مارن والی گل ہے تو ہے بھی ایوم ستی پی ہول سننا وہ اگ ہی سست ہوئی پی ہوے اگی ختم ہوئی پی ہو سنا سیا دیں پتھر جی می وسے وہ سوگنی ہے ہوا جی پتھر جنہیں مرضی می وسے یہ بندہ پہلے ستا ہوا وہ بندہ جو مرضی سنا لو یہ ساری قوم بننے تھان سے کہ ستی رہیے کدو جدو دین دیواری آئی ہے یہ جناب دنیا واری بھی جاگ دیئے اے پیسے بھی جاگ دیے جاگے جاگتی ہے جی تے صرف دین مصطفی ستی صرف مستفا اج تم ویلی ہوئی پی ہے نہیں پتا اتنا کون کرنا کی لائی آیا کیوں آیا کر کی رہے تے, تے کیندے پیچھے کی پچے تر پائے قوم جو سچی اور راہ بر تھان تھلو لالچی جی انہیں آخیا بھائی کافلا ہے آپ بھی مطلب لے ہی لائیے لائی. وہ بھی سونگ ہے یہ اصول ہے اسول پورے گھر کے اندر سن سانی تے خاموشی مچ جائے نا چوکیدار نیندر تھی تو لیں جی فرمائی تھا اقبال فرما اقبال فرماؤں گے وائ نا خامی متا جا تر وی متا کارو جا وائنا کتا کارو جا ترہا کارواں کے دل سے احساس زیا جا ترہا اقبال فرماؤں گے اقبال تھا مر گئے جو اصل سڈے کول ہونا چاہیے سی وہ لٹیچ گیا وے ایمان لٹیا گیا وے غیرت لٹی گئی ہے لٹیا گیا وے سات لٹی گئی ہے نام نشان تک نہیں رہا خوف خدا نہیں رہا شرمے رسول نہیں رہی وہی وراس نبی رسول والی گئی جا اصل قیمتی سبان سی وہ تو لٹا بیٹھے فرما گدب گدب لٹی چڑنا ساس مر گیا ایک لٹے دارا لائی بٹرک متا کارو جا ترہا کارواں کے سے احساس رہا واد دنیا دیواری باون سو جاوے بے حیائی دیواری سو جائے غیرتی دیواری سو جاوے پوری دیواری سو جاوے پر جدو دین دیواری آ وہ ہمیشہ ہی جاگتا رہتا کیونکہ مومن بھی شانے مومن ہمیشہ دین تلاشی دین دی ہمیشہ لبدہ رہتا وے پر اے عجیب موسلے آ گئے اے عجیب موسلا برادری آ گئی ہے ہر بغیر دیواری جاگنی جب تین دیواری آئے تو سو جی شرم کرے تلبی کسی کسی چاہتی نہیں پر سن لے قربان یادہ بلر فرما گے مولا سونا ہر ش طلب تو بغیر چاہت میاں لے دین سنایا جاوے جا چاہت رکھا ہوا طلب رکھا ہو دلر ہوپ سے تڑپ رکھتا کوئی سو بھی سامنے نظر آوے کوئی سمرا بھی آئے او بندہ پتھر پائی جائے پتھر پانا بے وقوفی پتھر پانی پان کچھ نہیں بنتا کوئی شا نہیں اگ سبحان اللہ سا میرا پیر باہو فرماؤں پیر باہو فرما فرمائییا تویتا تو کسی بھی او بات وہ کسبی ہو مارے دم ولے من, من کا منگا اچنا پھیرے پیری پڑکاؤ اسکنا پھر گل پائے پنج ٹو آوے لین لگیا جٹ شیح پتھر چھاؤ پتھر چ باہو اتیا بسنا نی دل پتھر بن دل پتھر بن جے وہ وسے اس مسنے کا خدا دی قسم کر گیا نا ایک قوم ساچی مری پئی دل مر گئے ضمیر مر گئے مرتا ضمیر بن گئے ننو تین نال کوئی محبت نہیں کوئی چاہت نہیں تا کر کے کنجر پونے دی محفل ہو مڑ اٹھ دے بچے چڑھ اس سال بابے ہی محفل ہوتے بڑا جان چڑا مولویا مولویا تو دسو مولویا سے گلیں سنا بندیاں آتے ہیں کرتے ہیں قید کرتے ہیں خدا گیا بندیا میرے آخا ارامدار نے فرمایا تینوں حدیث سنا د سونے نبی فرمایا جائے ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا ایسا زمانہ اس واسطے کیا آخر گے لوگ علماء پابندیاں لا دے ضروری گل جڑے لمال ہیں پابندیاں مولا سونےڈا رکھا ایک حد ہے حد حدو اندر روے گا تم مومن روے گا مسلمان روے گا ہاتھوں باہر کپے گا تینو آخر ویچو جے مومن نکل کرنا چھ دے چا کا منا فرکت نہ بن جے مومن بننے تے دین نے تے سے نے سونے ندی نے فرمایا ہے وہ وقت آنا ہے کہ لوگ یہاں حداں ڈرن گے نس چنا کر کے نس گے بھی نس گے کیوں اصل تن ددان ویر ہونا کیونکہ وہ آپ دین دیا حداں ٹپے پھردے آن گے میرے آقا نے مولا سونا انہوں لوگوں تین قسم مبتلا فروے گا جی اپنا حال ہے اس قوم کا کی پوچھنا کافر یاری ای بد مدب لال یاری ہے ہندو نال یاری کیوں جیڑا بھی آ گیا اس قوم نے انہوں سینے لایا کیونکہ اس قوم کو تین اسلام کی محبت کوئی نہیں وگرنا جہا مومن ہوتا ہے وہ صرف مومن نال پیار کر باقی سارے پاسے دے باقی سارا مومن صرف تین اسلام نال پیار کرد نبی پاک کے تین دے احکام نال پیار کر دے ان پیار کرد حقا کے جان بھی دینی پہ وہ بھی قربان کر سکتا پر حکم نو نہیں نئی چڈ دربان جا پر اس قوم کا کیا کہنا اس قوم کا کیا کہنا کہ اے جیڑا بھی گناہ کرے جیڑا بھی گناہ کرے وہ جائز سمجھ کے کرے اپنی مرضی نال دی رسم والے دے مطابق چلے نو چھوڑے خدا کی ہال ہالے ہالے بندے کافتہ ہاں جی ہم ترقی یافتہ ہے جی آجے کا طریقہ نہیں وہ اپنے آپ ترقی آفتا کیونکہ مومن دنیا ترقی نہیں سمجھ تو مومن تو ترقی اپنے ایمان اسلام کرتا ہے اسلام <سؤال> اپنے آپ کو ترقی آفتا ہے کہ میں ایمان چاہ اسلام وج گیا وا میں کم ایمان اسلام چی بندی نہ ایمان کا پتا نہ اسلام کا پتا نہ قرآن کا پتا نہ رحمان نا دین اسلام دے احکام کا بتا اتو احکام بھج دے لے دکھے یار دین بندہ دین دے لے دین سختی کوئی چیڈی سختی کوئی نہیں پہ آ سا دیرت ہوئی نہیں تو تم آخے ساریا ہی بغیرتی آ لو او خدا دی کسر کر کے آ اسلام دیلام دین اسلام ایسا جتے غیرت نارے نارے نارے نارے نارے میدان جی صرف غیر مندری رہ سکتے نا تقبیر نا رات نئے کھلا نئے نئے گاسیا یہ کوئی پوج دلانا تو ڈرپوکا میدان نہیں ڈرپوک میدان نہیں میدان بابا فرید پر جی نہ لگ پہ جی گلا میدان سلام ہی بابا فرید فرما یاد ادھر مرنا نہیں آ گئے پچھا نہ مار پہ کنے والا پیچھو سے نہ دیکھے کنے والا ہیلا کرے تی ہی تڑی ہیلا کرے تی تری دنیا دارے تھی آخیا کرنے پر ڈر پو کو سڑ لی فرو جی جد آ گئی مولا سونا انہوں نے تین دبمگ تلا فرما دے گا پہلا دابو پہلا د خون معاف پہ لاد مولا سونا ظالم حکمران مسلط کرے گا حدیث نہ ہوئے میرا خون معاف قوم نو جمہوریت دلانچ وا دیو بچ جاؤ میںلی مزے کنا لکھا لے آخ تبدیلی مزے لے پوچھ لگے لاڈ نکالے تصورات اور ओ, تخیلات ओ, قوم تخیولات سامنے پیش کردیا ہونے ایک نمونہ پیش کیا کہ جیڑا ہاؤس آف لارڈ سی سلوس لگا سی جلوس منوکد سی جمہوری تھار کٹھے تھے وہ اپنے نال ایک ککڑ لے گیا کی گیا چیخلا رہ گیا کہ ریا سارے پر نوچ نوچ کے ختم کر سارے پٹ کے تھلے سٹ کے نا اگے دانا پایا ککڑ تھوڑی دیر سے درد ہوئی آخر دانا ویگ کے پاگل ہو گیا او دانا کھانا دانا دا گیا پکڑ جمہوریت کی مثال کہ پہلے تو جمہوری اپنی قوم کی کھل پٹے جناب جی چار روٹیاں دے قوم کا مسیحا بن پائیں ڈورو قوم ہے असा कुछ नहीं आसा कुछ नहीं आर वोट पाओ असा हम थानू नहीं रोका पर दसना सा रोका गया नहीं अगे चल ले जाओ होगा एवे जो आल्कि इस तू भी इस तू भी अब तरगा میرے آقا نام دار نے فرمایا فرمایا ایسی قوم مولاؤ ساد فرما دوسرا دے دوسرا دا بے بے، کہ مولا سونا خدا جمہوریت داد حکمرانہ دادا رز برکت نہیں رہ گئی ہے سال کپیاں نے کپیا جاجرے دانے بریک بریک وزن اتنا کم جی جناب والی پجا کلو دے پا کلو والے تروڑے چی پا دروڑا فار بھی دو پھر بھی وزن نہیں پورا ایک وقت سی, سی،, سی، آپ نے جدو کسرا فتح فرمایا سار فرمایا سارس گیلاکیا نو فتح فرمایا قربان جاوا زمین محفوظ کر دے, دے, سن. دے بینک آتے سن کیونکہ وہ بینک وغیرہ چندے نہیں سن یہ ترقی آفتا قوم یہ اپنے خزانے زمین کے تھلے دفن کر د آپ نے خدانے کڈے خدانے کے خدانہ نکلیا کنک دنکانا نکلیا وے تاریخ لکھا ہو آپ نے بوری کھویاں بوری کھولیاں قربانیا ویسے وے وہ کنک دانے کھجور کے دانے جن موٹے سن اورارت لکھیت لکھی, سی، بارت لکھی سی، کہ جدو اطاعت رسول اتارولہ اطاعت شری کی اطاعت خدا اور اطاعت رسول جدو آلہ درجے تو رب رب رحمت بھی آلہ درج جدواد بادشاہ جدو سی رب دا پکل بھی ہوں دیکھنا کتا کیڑی جہ تو نہیں فرمائی برکتی ادا بدا نہ چگلے چکل اسر دیں نہ نہیں لیا یہ قوم آخری اسر مسئلہ بندہ بیان کرے یہ قوم آخری لمول بھی دکھا گئے یہ منگتے ہی رہے The پیٹ ہی نہیں اگے بڑا نقصان ہو گیا چوک مولوی نہ کسی کاری دا حکم ہے نہ کسی آلم کا حکم یہ حکم ہی اس رات دا جس ذات کو سمجھنا جڑی رات تیری رات ح جو زمر اگی بڑی تھوڑی ہوئی اشر دے مول کوئی تھوڑی ہو جائے مولوں نے فرمایا تھی اشر نہیں دیا میں لے لو گا توجہ فرمائی ہونے کی طاقت ہے برکت نہ رکھے ٹرک لنگ جان کھ کا فائدہ نہیں ہو برکت رکھے تو چواں روٹی کھا کے چواں روٹی کھا کے خیرے پلی مارے ابا دے وہ برکت کرت املوں دی وجہ لال اسان دین تو لسے اسان تین کنڈ نو تین تی نڈیا بے برکتی ردار سر پی گیا وقت سی،, سی سارے سن سنجو وقت آ گیا رنگ بھی کما نے بڈے بھی کما نے جوان بھی کما نے پوری سر بھی نہیں پی آ گئے رسک لالا چیچے <موسیقی> چیم ہو گئی تھیاں نو بھی اپنیا چلو بھائی کمائی کروائی اور جڑا تھی بہن دی کمائی کھانے ادھر وہ چنگے سور کھا لو پر عزت بچ نا رسک گیا ہے پر برکت نال پورے گھر کا نظام نہیں ہے کی وجہ ہے مولا سونے نے رسک جو برکت اٹھا لیے وہ سونے نبی دا جو فرمان تیسرا دیر مولا سونے دے پاک محبوب نے فرمائے جدو مرن گے مرد کلما نسیب جی مردے ویلے کلمہ نصیب تے جے جی ویلے کلمہ نصیب نہ تو جنیاں مرضی پاتر ریاست کر لے جے جی اس ویلے کلمہ نہ نصیب ہویا پھر صدا جانم پھر تیری نجات دا تیرے چھٹکارے دا کوئی چارہ ہیلا نہیں ہو سکتا جدو بےمان ہو کے بندہ مر ہیلا چارہ نہیں بخشش بخش کا بخش کا امکان زال رز برکت بھی بندہ غور و فکر کرے لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا توجہ نہیں ہے فرمائی بھی قوم بربادی والے پاس چڑی جا رہی, ہے، چھوڑ دی جا رہی ہے، بربادی والے پاس, پاس مگرو بلاوے کوئی آواز مارے وہ بندہ دین سنا آکام دسے خیرت سکھاوے مہب سکھاوے عقیدہ سکھاوے آدرسند شر پسند قوم پی گئی گئی میرے سونے نبی کا دین نہ لگ جا فترے چ نکل جان رب ماتی چوار جا خدا جتنی تسلیل منہ تو داڑی شریف ہو ہر بندے حکارت نگاہ مول تو جیرا ہوئے چیلا ہویا تو موڑ سارے پیسے لوٹ مار جے جے دین علی شکل ہو سارے ہتارت کی نگاہ مطلب ہے اس قوم دے دل دماغ کین دی محبت اور یاد رکھیں نہ دنیا نہ دنیا کا مالو متا نہ چہان تینو بچا نہ مالو متا تین بچا وے گا. اے دنیا کوئی شہ نہیں جی مرضی کمال ہے جی مرضی کمال ہے جنا مرضی ہاوا چڑھ تو تے سدکے رب دا کام سمجھی بیٹھا ہو پر میرے آقا انعام دار نے فرمایا ہے اللہ تعالیم خلا کا کم کما کا الدین اللہ من احب کا نام دار نے فرمایا ہر بندے دنیا چاہے مولا سونا جی دنیا انہوں بھی دنوں پسند فرما دنیا انہوں بھی دنوں نہیں پسند فرماؤں کی مطلب دنیا مولا کافر بھی دے سڑ فاشکن بھی دے سڑ جائے دنیا مولا ظالم بھی دے سڑ جائے مگر میرے نامدار نے فرمایا بھائی تین الا من آ فرما مولا سونا تین بھی تو دال پیار فرما دولت رب سونا اتھا فرما جی خدا اجے وقت وقتے واپس آ جاؤ صبح دا گواچیا شامی آ جائے ان گواچیا نہیں آندے اجے وقت وقتے اجے بھی واپس آ جاؤ لیکن جدم نزا تاری ہو گیا گئی دروازہ بند ہو گیا تری ادو تیری کسے نہیں سننی ادو تیری سنائی کسی کام نہیں ہجے وقت محلہ واپس آ جا واپس آ جا تین بشتا جوڑ لے دین نال محبت جوڑ لے رب رسول چلا بھیاری چلاباری چلا بھی جا, قرآن چلا جا میرے آمدار نے فرمایا من خارا جا مسل ماسی دگنا من غیر مال مل گئے دل واعزہو واعزہو من غیر عشیرت اوکمہ کالا علیہ السلام میرے آنکھائے نامدار فرماؤں دے فرمایا بیش حق بیش حق کی جیڑا بندہ نافرمان دی معصیتی جن نکل کے فرما برداری دی فرما برداری دی عزتی چوندہوے فرما برداری چوندہوے اغناہ اللہ تعالی من غیر مالن مولا سوڑاں بغیر مال دکھنی کر سکتا اور مولا گیا بغیر لشکر دے انو دی تائید فرما سہو مل گیا شیر اور بغیر برادری دے مولا عطا ستتا فرما رب رسول برداری ادھر ادھر آج ماسی سلتی چل جاؤ دنیا دی محبت ہی چ نگل جاؤ اپنے دل دماغ نام احکام احکام کر گیا نا مال دے بغیر مہلا تینو غنی کر دے گا لشکر دے بغیر تیری تائید فروائے گا بغیر برادریاں دے مولا تینو استا فروے گا برادری مولا تین طاقت جنا فرما نچرے تو پھر کوئی, کوئی شا نہیں کوئی فرما بردار مولا سونا بے نیاد جڑا اس بے نیاز کی راہت لگ جان دے. مولا ہی بے نیاز بنا چل گئی اقبال فرمندے اقبال فرماؤں میں ہے اگر تو خیال لے فکرو کری خاک میں ہے اگر سرل تو خیال نہ نہ کریں کہ جہاں ن شعر پل حمد رکھو ہے مدار دنیا دا ہر کم آزمایا ہر کم چڑے ہیں ایک بار دین تنک ویخ ایک بار ادھر تیکھ خدا دکھ سم کر مولا سونا فرما ان لدینا کالور اللہ لاہو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 مولا فرمایا فلا خوفا لیتے نہ کوئی ساب جنت مولا فرما یہ لوگ جنت گے یہ لوگ نے جہنت ہمیشہ رہن گے مولا سونا فرما یہ جزا ہے انہوں دے عملوں کی کر کے آئے جو کر کے آئے نی بند محستاویا بن دو محسد بنت جگلا مہل مہت ناریاں کچھ نہیں بنتا کم بن گئی جان دے جان رب واسطے حاضر کر دہو رب واسطے حاضر کر واسطے حاضر کر, دے کر, دے کر دے تا تا بابا فرید فرمو آ فرموندے مہد نارا نال مہد جوش رنالت. خدا دیا بند بندیا رب, رب سونے نے جو تین مستفا والی سونے پک جا مولا سونا وہ دنیا بھی آ دنیا بھی سوار چڑتا ہے آخرت بھی سوار چڑتا تو دنیا بھی سمر آئے آخرت بھی سمر جائے اور چاہیے کر کر کے سن یار مر مر کےشقا چپ کر چپ کر کے آم دیر چسبیا تسبین فرد پکاؤ حضرت فاروق آدم دی بارگاہ گاہ چاہر ہوئے حضرت فروغ عالم سرکار نے کہ خباب دی کالی ہوئی خوباب صحابی رسول آپ نے خوباب تیری کانڈی کردہ سونے ما ایک یہودی عورت کا غلام سان جدوان میں ایمان لیا شروع کر آخر آؤں نے جدو میں ایمان لیا میرے سے شروع کر دیتے نے ہتھا کے انہوں نے انگاریاں تے لٹانا شروع کر د لا سن جنگارے نہیں سن بوجھتے مینو اٹھن نہیں سن دے آپ نے فرمایا تیرے نال کی بنی ہے عرض کر دیا ارد کردے رب سونے دین پر راہ نہیں چڈیا تے سو کے بھی اپنی راہ نہیں چلی قوم کا اقبال نے کیا ہی مندر کشی ہے اکبال فرما سب ہے تلے ایمان تب ہے تلے ہوئے خرید ہو جو علی گڑھ کے پاس لیکن خرید ہو علی گڑھ بھی اپنا ایمان نہیں چڑیا ہونا اپنا ایمان نہیں چڑیا پلے کی خاطر ایک ہو جہیا ایمان ہے ایک ہو جہا مسلمان آ گئے خدا لیا بندیا مسلمان دی پیشان پاوے جنیا مصیبت آ جان دو چار پچھانے مرد بولتے نہیں لوکھلا ناگ سبحان اللہ اتنا دھوکا کر سکتا صرف اپنے دکھا کر رہا ہوں خدا دی قسم کر گیا میں اپنے دھوکھا کر رہا فرمائی کی کر رہے کر رہے امل کیردار کی کھا رہے ہیں کی کما رہے ہلال کی جیز کی تمید مک گئی خدا دیا بندے آ رب سونے دے رب سونے دے نہا واقعی ای نہ اس قوم شراب کرے کوئی نہیں والا اور رب رسول دلیری کر کے پھر اپنے تے فخر تے تے محسوس کرنا منافکا سر کم از کم بندے کم بندے دعوے دے مطابق ہونے چاہیے توجہ نہیں جرمائی بندہ جیڑی شاید دعوی دا کرے کم از کم اپنے کم از کم یار سان ایمان اسلام پورا ہونا چاہیے کہ نہیں پر کتنے سدو دی دی جنا لوگان دے،, جنا لوگان دے ایمان عقید کی, کی بنیاد بھی کے اپنا راستہ نہیں چڈیا اتنا چاند ٹکیاں کی خاطر چھوڑ بیٹھے ہوں اچان چاہ دنیا دنیا دے مالو دے متا خاطر چھوڑ بیٹھے اچھا دنیا دی لات اور خواہشات دی خاطر یاد رکھے یاد رکھے فرما نے بندہ دنیا دے اندر جن بھی ترقی کر لو جی دنیا کما الدین خری دار فرما فری دودی رری مہارت را پوری پوری بریا گریبا بری پر سم آپ پتی رمی کردی رہا یہ ج اپنے آپ کو آشک کہ دعوی کرتے وہ اگر سونے نبی نے کل قبر سوال کر لیا کہ میرے دین دے بارے کنے مخلص تو میرے دین کنی محبت کر دے سو میرے خوران سوبت رکھتے سو سونے نبی نے یہ فرما یہ سو اُتھے سونے نے فرما تے سٹو جانا توجہ فرمائی جنت صرف ٹھکان ہے جنہیں رب رسول دیش کامت نال محبت اور چاہت رکھیے اور سارا کچھ اپنا دین اسلام اور دنیا دے ہر سودے دین ترجیح دیتی ہے جنت انہوں دا ٹھکان ہے جنہ کے تکبر دا, اور اور دا معاملہ چلا جائے ان ٹھکانا جنت نہیں مولا سونا فرما فرمایا واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى <تصفيق> دنيا ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ دنیا کی خاطر رب نو بلا جہے اپنے رب ترے اپنے رب تر کے ڈر کے تیر میں کام تابے داری چلا مولا فرما ٹھکانا چکا لگ جس قدر کہ دنیا دی کوئی طاقت تینو اپنی راہ ہٹا نہ سکے جنتی ہوتی لبدا جب تک بندہ کر کے نہ واسطے محمد آ فرمو فرمایا جنو دی چاہت ہوئے محمت ہوئے رب رسول अपने आप नीन हथ कर देते जान देना फरमाते ने जे वो जान प्यारी ری دردنی تھردے سر روڑے سہل پچھال او یارا رتی ادو دور دعا ہے مولا سونا اپنے محبوب دا او ہدایت نصیب فرماوے جس دے بعد گمراہی نہ توبہ دی دولت دے جس دے بعد گناہ نہ ہو تقبیر نار سال رے خلافت نئے حیدری نئے گاؤں پیر باہر فرماؤں میں فرمائیے ہسنو تینو جس دل سو امر پتے وہ یارا گزری جی پانی بچ پتا سا پلٹ نہ سکسے پاشا صا بہل ردی کھٹنا ماس صفا جان رقم جان رقم پوس لس میں سیت بلا کھائی پور آپ کے گزر من کھائی پور نے کے گزر کی قسم اس کا باقی ارم پھیلاؤ خوص لسک با جانا خوص لام سم بز میں سلام سمے شمع میں بلو السلام اے خدا کی افضل و ندار رسول یہ سلام أجزاء هو قبول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مبارك وسلم ربنا ظلمنا لانفسنا وإن لم تغفر لنا وترحرنا لنقولنا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخيات حسنة وقتنا آدم النار اپنی قبول فرما مولا نے محفل پورا فرما بانیان محفل دی عمر ایمان دے اندر برکت او ترقی عطا فرما مال کاروبار جان دے اندر عزت دے اندر برکت او ترقی عطا فرما یا رب العالمین حاضرین دی محفل دی حاضریاں اپنا برداشت قبول فرما کہ اجر عظیم عطا فرما یا رب العالمین صغے صغیر او کبیر گناہ معاف فرما آئندہ ہر معصیت نہ فرمانے تو افرد رحمت دی دایمی براہ لے جاتا وصل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہے یا رب العالمین جنہیں جنہیں بیماروں واسطے دہاں کی درخواست کی گئی ہے مولا مینو سمجھی نے حکم فرمایا اپنی بارگاہ اندر اس اپنے بندے دی درخواست نو قبول فرما یا رب العالمین انہنوں صحت کاملہ اجل عطا فرما مولا اپنے حبیب در صدا ہر مومن مسلمان جتھے جتھے وہ بیمار نے اوروں صحت نافیہ عطا فرما مولا امت محمدیہ دی خیر فرما امت محمدیہ سے رحمت فرما امت محمدیہ دی مدد فرما عالم اسلام کا بول بالا فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد باللہ علیہ حضرت گرامی تمام حضرات بھی لنگر کا وسیع انتظام،, انتظام تمام حضرات یہاں تشریف رکھیں کوئی دوست بھائی نہ لنگر کا وسیع انتظام ہے تمام حضرات لنگر کھا کر جائیں یہیں <سؤال> صفے بنا لیں لائنیں بنا لیں بیٹھ جائیں تمام حضرات بھئی